کے دل کا چین شاہ مشرق ہے سارے مصطفی کیشکے ایٹ و بھر کے بعد زخموں سے چور چور کہتا ہے بار, بار، کہتا ہے بار بات ر نل منا سے بابے کب لے نگر جاگے تو مٹ جاؤ گے تم مقصدِ تیری کیا نا سمجھ پاؤ گے تم کربلا کو پھر قدم اپنا نہ بناؤ سانو اسے سج رہی ہے کون پو اسی ہو سج رہی ہے گھر بلا سا جی بھی ہار رہی ہے صدا اٹھو اٹھو ہو سج رہی ہے خیر بلا دو اسلام پہ عارف حسینی کی طرح خون کے اپنے اوپر کمبو لا ان کا طرز زندگی قرآن کی تفسیر گئے ہم جیسا بڑھتی اسی در سے ملا تش تیر چلے میں کرپتا تھا ارملا بر تھی علی اکبر کے کہتے تھے حسین آج صبح ہو گیا دنیا سے میرے دل کچین چھا گیا ہر تو سو میرا سور آنکھوں کا گیا حسین سجے رہی ہے نخا پردے گجاگر جلد گوگا آپ ختم گونے کو گامل جلد متوں کا سلسلام ہی ہے چیر بسا اٹھو